نرحمد اللہ محمد ہو نسط نَََََرو و نََََََََََََ اللّہ من شعور و من سیا عماری فالٰ و اشد والریکل اشد اللہ محمد النۃ ہو صور صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ با بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے بارے میں سیدنان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یغتاسیلو یک تصل و یتغدن و بسا ایک مد پانی سے آپ وضو کرتے تھے اور ایک سا پانی سے آپ غسل کرتے تھے ایک سا یہ تقریباً دو کلو اور سو گرام کا ہوتا ہے دو کلو اور سو گرام سے تھوڑا سا کم 99 گرام سے زیادہ اور سو گرام سے قدرے پائے دو کلو سو گرام اور ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں تو ایک مد بنتا ہے دو سو پچیس گرام تقریباً یعنی تقریبا آدھا لیٹر پانی سے آپ وزو کرتے تھے یہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور چار سے پانچ مد پانی کے ساتھ آپ غسل کر لیتے تھے تقریباً دو سے لگا لیں کہ ڈھائی لیٹر پانی اس کے ساتھ آپ غسل کرتے تھے پانی کی اتنی سی مقدار آج کل ہمارے پاس تو پانی کی فراوانی ہے اور بے شمار سہولیات میسر ہیں ٹوٹی کھلتی ہے اور پھر پانی بہتا چلا جاتا ہے پرواہی کوئی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تھوڑے پانی کے ساتھ وضو کرتے تھوڑے پانی کے ساتھ غسل کرتے ایک مرتبہ آپ کے پاس پانی لایا گیا اتھی ابھی شروع صحیح ہی دن دو تہائی مد ایک مد بھی پورا نہیں بلکہ دو تہائی مد تقریبا سوا چار سو گرام سوا چار سو ملی لیٹر اس سے آپ نے وضو کیا جایہ زیرہ آئی ہی تو بازوؤں کو اچھی طرح سے مل مال کے دھونے لگے تاکہ کوئی جگہ خشک باقی نہ رہ جائے پانی تھوڑا تھا تھوڑے پانی سے بھی بدو اچھی طرح سے کیا سگن اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی تو آپ نے فرمایا ارجف اکسنگ بدو آکار جا اور جا کے بدو اچھی طرح سے کا وضو کے آزار میں سے کوئی رزو اگر خشک رہ جائے تھوڑا سا بھی تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اب داود کی حدیث ہے اس کی ایڈی کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیاد الدو اوسالہ اردو بھی دوبارہ کرے نماز بھی دوبارہ پڑھے یعنی آدائے وضو میں سے کوئی جگہ تھوڑی سی بھی خشک رہ جائے وضو بھی نہیں اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز وہ بھی اند اللہ مقبول نہیں ایسے بندے کو وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور نماز بھی دوبارہ دہرانی پڑے گی لوٹانی پڑے گی کیونکہ وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمتی وغیرہ میں ہے مایا مفتاح السلاطی اب تہارت وضو یہ نماز کی کنجی ہے نماز کی چابی ہے تو اگر وضو ہی نہیں تو نماز نہیں ہوگی اس لیے وضو اچھے انداز میں اچھی طریقے سے کریں کہ آدائے وضو میں سے کوئی جگہ بھی خشک باقی نہ رہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے گما لے جائے